اس طریقے تو ایک تو دے ایک دے کر سو سات ایک مار دینا ننانوے سات تو ایک نو مار کر سونا دفتر کروڑا جی گستاخی بیٹے کرتے لوگ چنڈے ہو دیکھی گستاخ مر گیا چڑھ جانے ہو گیا اس واسطے ادھر مسلمان جہ چنڈے پڑ جانے چلو قتل ہو گیا سارے جن گخاب گستاخ, گستاخ ہے سوارے کلم نال گستاخی کی تھی. تو ساری دنیا تابے قلم کی گستاخی ایسا چکر ہے کہ ساری دنیا سیر سوار اچھا سمجھتی ہے ملا موچن کیا نہیں ماراخیل تلوار سے قتل نہیں لیکن سارے گستاخل کر دیتا. اپنی جنسان پہچان زیادہ پہنچا مت جذبہ کہ بندہ جذبے کام کر رہے مت نہ سو, سو نا ایک مار کے خصوصیتل کرد گستاخی شروع ہوئی ہے تعلیم جتنی گستاخ بنا سارے جی تحری ساری دنیا کا گستاخ ختم ہو جاتی ہوں گستاخ قرآن پار اللہ رسول کا نام تھلے مولوی پیر عوام ساری یہ اللہ رسول کے کامل بندہ او سی جو سارے سپ مارو ساری جہرے جہرے ختم کروکمت قتل ہوا اللہ تعالی فرمایا ڈر پین لیکن قتل کر وہ ہر وقت قتل بھی جو ستی ہوئے تھا دراب نا مومن عالم حکمہ تعالیٰ وہ ہر ویلے کو سنتی ہر جو ستی قتل کرتا کو سنتی ہر جو ستی ہون قرآن کا دائرہ نہیں ایک گستاخ نہیں چاہتو ساکھو ایک گستاخ نہیں نعود یا کھاکتے وہ بندہ خافر ہے قرآن پاک دے گستاخ ہیں اللہ رسول کے نام رول آنے لے گستاخ اچھا فیل میں سو سب سو نارو کو مارے کو دس لینا مار دن کی اے حکمت جاری چلتی تھی ساتھی آتا حوصلہ بلایا یا جو کل کی لیکن جو حکمت علم جو علم کہ ہر دی خلاف ہر ہوں ہر گستاخ کا سامنے پتا نیا پتا نہیں جو گستاف کہڑے کہ سن لیا گستافی گستاخی پتہ نہیں اے پتا اللہ رسول گستاخ جی. جی. نیچری نیچریت گستاخی بابیت یعنی سارے گستاخ ہیں اور بلا گستاخی دو کے جڑا ایک مطلع پہ بھی کر دا اچھا پیو دا حکم نہیں منتا گستاخ نبی سلام نہیں منگے ایک چلے ایک گستاخارا ایک گستاخا پتا نے قرآن. قرآن دا دا ساری قوما ہونا گستاخ ہے یہ دو ہے ہے تو ہو جو نہیں گندگ کیوں قرآن کا حکم چلے گساخ نہیں وہ عطا پالسے جی نبی پاکستی ختم کی پورزے ختم ہو گئے چلتی رہے تو گیا ختم ہو سکتا روز نمی جی بڑی سکول روز نو گا سارے گستاخ دے جا رہے جا سارے اللہ ستر تھی ایک, ایک, ایک پیرے چار سطحی اللہ کو تو خود بندہ کافر چالی سال آپ من کے باوا نفوت تلوار اسا کے پورے مکہ مدینے کافرے نو دوپہر مارے مکہ مدینے پہلے نہیں آ آپ پیشاب پیشاب قرآن سو قرآن پہ نال پیشاب کا گلاس پہ ہوں پاک آٹ سو قرآن کی بچت نبی پاک سبحان اللہ لیکن جب تک قرآن نے آیا اسلام نیا نبی پاک اپنے اسلام کی قانون تعلیم قرآن کو بکرا پاکہ نہ کرو تقریر نہ کرو سال بغیر قرآن کرو دسو نے پاکستان ہے اس وجہ کو سا قانون تازی تعلیم سارا نظام ہی جج وکیل ہی پاک پاکوں کی جگہ پاکستان ہر پا پا پاکوں کی جگہ پاک جج وکیل شیطان پارے پاک پاک یاد ہوا دے بیٹھو پاکستان پاکوں کی جگہ جی تاریخ دین کی وجہ لا علاح کی دی وجہ لان تاکستان لا الہ کے حاصل کیا لا الہ کے لیے کیا تو میں آ کے بھائی مانا یہ پاکستان لا الاباد سے باقی سارا دوسرا حلف ہے پاکستان لا الاحا کے لیے وہ محدود کرتے تک مسلمان سے جہاد کو مسلمان تھے تین کو یعنی مورب پہ آپ کو مرلہ دے کے محدود ہو گیا مورب پاکستان کو چلے جنہوں نے کتنے مرلا ہے انہیں کیتا ہے پاکستان لا علاقے پاکستان لا علاقہ باقی دنیا پخر کے لیے ہے وہ لال چیز بیٹھ ساری دنیا اسلام کے لیے ساری یہ نہ کہہ کہ پاکستان لا علاح کے لیے لا علاقہ اب لا علاح کے لیے ہے تو لا یہاں اٹھارہ کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں چالیس کروڑ تجیہ کر ہندوستان میں دوگنے اب لا بھی دوگنے مساجد کی عبادات کی قرآن وقیز کی فکا کی ہر چیز وہاں ٹکنی کروڑ یہاں اٹھارہ کروڑ ہیں اب تمہاری وجہ سے پاک ہوتے تو ہندوستان کو ہندوستان کیوں کہتے ہو ہندو کی جگہ ہاں تو دُکنے ہیں سات چیز قرآن بھی دکنی لا الا بھی دکنی وہ ہندو کی جگہ ہے یہ پاکستان کی ہے کیا, کیا بات ہے وہاں ہندوستان ہے ہندو کی حکومت ہے یہاں پاکستان ہے انگریزوں کی حکومت ہے انگریزوں کی حکومت کے حوالے سے پاکستان کہا گیا ہے نہ کہ اسلام سے تو یہ لا سکتے بہت خاص ظلم ہے اب ظلم کو نکالا کیا ہے اب پرچہ کا کیا جاتا ہے لہذا یہ پاکستان ہے تو ہمارے ساتھ قرآن کے سوا کوئی چیز اب دیکھو غسل نہ کرو طریقہ قرآن کے مطابق غسل نہ کرو آپ ہوجا نہ کرو آ پاکستان پاکستان کا کو بھی جگہ اب شریعت کو چھوڑ دو نہ غسل کرو نہ استنجا کرو نہ نکاح کرو نہ کوئی چیز کہ نا اپنا سود ہر برائی ہر چیز کھاؤ رشو سود ٹیکس برائیاں پہاڑی بے پرتی سب چیز پاک پاک کی جگہ پاک بے پرد لوگ پارک ہے تو یہاں تو سارے بے پار رہتے ہیں ٹیکس چلانے والے سود ماں کے ساتھ بنا کرنے والے وہ پاک ہے تو اب پاکستان پاکوں کی جگہ ہو لال پیو انہوں نے اپنے حوالے سے پاکستان رکھا ہے کہ ہم نے اسلام کو نکال دیا اب یہ پاک ہے اسلام سے اسلام سے پاک کہ یہاں اسلام کی چھوٹی بھی نہیں رکھ سکتے پاک ہے انہوں نے پاکستان رکھا اپنے حوالے سے تو یہ بتاؤ وہ موجود تھے تو گلاس ان کے ہاتھ میں اب وہ گلاس دے رہا ہے کہ ان گلاس کو پاک ہو پیشاب کر کے تمہیں گلاس دے دیا کہ یہ گلاس تمہارا پاک ہے کہو گلاس پاک ہے کہو پاکستان ہے تو گلاس میں کیا ہے پیشاب جب تم گلاس کو پاک کہو گے وہ تو کسان کو پاک پہنا ہو وہ تو اپنے کسان کو پاک کہلوانا چاہتا ہے نہ کہ تمہارے گلاس کو سمجھو پاک کو تو جو قانون تعلیم تعریف تاریخ چٹی بندی جو نظام انگریز کا تھا وہی تو چل رہا ہے تو تمہارا پاکستان پاک کیسے ہوا ہے بتاؤ کا کون سی جگہ یہ لاہ کے حوالے سے ہے تو ہندو ان کے پاس دگنی لا ہے قرآن دگنے حدیث دگنی مدارس دگنے مسئلہ عبادات روزے، روز حاضین وغیرہ سارے تین چالیس پچاس کروڑ ہے وہاں وہاں مسلمان قرآن کی وجہ سے لا الہ کی وجہ سے یہ پاک ہوتا تو ہندوستان بھی پاک ہو جاتا وہاں چالیس کروڑ ہے اب تمہیں سوال ہو کہ تم تو اٹھارہ کروڑ ہو تم پاک ہو گئے ہو ہندووں کو نکالتا انگریزوں کا قانون چلا کر پاک ہوئے یا قرآن کا قانون سکتے ہم نے قرآن کا قانون بنایا ہے قرآن کا قانون پاک کرتا ہے چور کا ہاتھ کاٹتا ہے دانی کو تیرے مارتا ہے کاتو کو قتل کرتا ہے شرابی کو کوڑے مارتا ہے یہ قرآن ہے جو پاک کرتا ہے قرآن کے اور طریقہ ہے بھی پاک کرنے کا تو تمہارے ملک میں پنجائٹ سال سے کوفر کا قانون چل رہا ہے کہ آپ کو کون کیسے پاک ہو گئے دیکھو نالی میں کپڑا نالی میں کپڑا دھو لو پاک ہو جائے گا تو کافر کا قانون تو نالی سے بدتر ہے اب نالی کو کیوں نہیں پاک کہتے کافر کے قانون جہاں کافر کا قانون چلتا ہے اس کو تو زیادہ پلیس ہے کوفر تو نالی اس کو گٹر کہتے ہو جہاں پیشاب کرتے اس کو کیا کہتے ہو گٹر تلاش نالی جہاں پیشاب کرتے وہ جگہ پلیس ہے جہاں کفر کا قانون چلاتے اس جگہ پاک ہے یار بنتا سو کے بات تو بات تو انہوں نے کہاں پہنچا دی بائی مانو منافقوں نے ہمیں ایسا چکر دیا جو ہمیں کوئی بات سمجھ آج تک نہیں آ رہی بتاؤ پاکستان کیسے پاکستان قرآن کے قانون چلنے سے تھا قرآن نے بات کیا ہے قرآن کا قانون چلا ہے وہاں جو قرآن انگریزی دفتر میں نہیں ہے مستردینہ بیٹھا ہے یہ کیا بات ہے یہ قرآن سے کر ہے قرآن تو دفتر میں نہیں چل سکتا ہے اگر یہ قرآن کے ساتھ ہوتا تو جیسے قرآن کو نکالا گیا ان لانٹی کو نکالا جاتا یہ دفتر میں بٹھایا جاتا بتاؤ یہ تو بیٹھا ہے دفتر میں یہ قرآن کے ساتھ ہوتا قرآن کے ساتھ یہ ہوتا تو پھر ان کو نکال دیا یہ دہشت گرد ہوتا قرآن والے دہشت گردی میں شانتی کے بچے اس نے جو چکر چلایا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے جو بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم کرتے ہیں بات کہ ان کے حوصلہ افزائی ہو جائے لوگوں میں محبت جذبات شوق پیدا ہو جائے اور لوگ ہیں ہماری بات سمجھ اصل حکمت اس بات میں ہے کہ جناب دسمان مان ہے دس منظر سے ایک ٹولہ اٹھا کر آدمی فینک دیتا ہے باقی زہر کھا رہے ہیں پھر ایک گستاخل کیا تو کروڑوں گستاخ کروڑوں گستاخ تو بچے کون کو ہم مومنٹ بھی سمجھ رہے ہیں ادب والا بھی سمجھ رہے ہیں سب کو سمجھ رہے ہیں تو گستاخ یہ کروڑوں گستاخوں نے تو ہمیں گستاخ بنا دیا جب گستاخ کو ہم مومنٹ سمجھتے ہیں ایک گستاخ قتل ہو رہا ہے ایک مومنٹ یہ یار عجیب کو لیا ہے بھائی یہ پتا ہو یہ قرآن گنانے والا گفتاب نہیں ہے تو قرآن جو کباڑی میں بیچ رہا ہے قرآن یہ گفتگ نہیں ہے اب یہ مومن ہے وہ قتل ہو رہے ہیں یہ ہے ایک بس حکمت جنگ کے ساتھ کام کر جاتے ہیں حکمت اور چیز ہے حکمت یہی ہے جو قلم امام امنگ رضا نے اٹھائی تمام باطل کو قلم سے قتل کر کسی کو تلوار سے نہیں کیا قلم سے کیا ہے قلم سے کے ساتھ گجا تو اہتمام ہونے کی جو اصل عالم کی قلم ہے لاکھوں مجاہد تلواریں اٹھائے عالم کی قلم جو کام کرتی ہے وہ مجاہد کی تلوار نہیں کرتی اس لیے ہم کہتے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو تاریخ چل رہی ہے یہ ہے تمام کو باطل گستاخوں وہ قتل کرنے والے سرے سے جڑ اکھیڑ دینے والے تمام گستاخوں کو ایک من ذہر ہے اس سے تولا توڑ کر پھینک دو باقی کھاتے رہے تو بندے مر جائیں گے ایک گستاخ ہے کروڑوں گستاخ ہیں یہاں کی پلس گستاخ ہے جج وکیل گستاخ ہیں سر سور اور سکول والے ماسٹر پروفیسر گستاخ ہیں یہ جو جو پہچان سارے یہ گستاخ ہیں کیوں کہ یہ کفر کے ساتھ ہے جو کافر کے ساتھ ہو جائے نبی پاک بلائے کافر بلائے اور کافر کے ساتھ چلا جائے وہ نبی پاک کا گستاف نہیں ہے نبی پاک فرماتے ہیں میرا قانون یہ کہتا ہے میرا قانون کا قانون چلا رہے ہیں پھر یہ سب ہے وہ چھپاتے ہیں ایک آدمی قتل ہو گیا تو باقی جو ہم گستاخ دے دما ہے سب پر پکا فرد ہے باقیوں کا نام وہ نہیں لے چلو ایک ہاتھ قتل کار ایک منظر پہ تولا اٹھا کر باقی خاطر ہے یہ بھی قرآن نیچے گراتا ہے جو قرآن قبائلیوں میں بیچتا ہے یار وہ گفتاخ نہیں ہے قرآن کتابیں آپ کے محبوب فرما دو جو وہی ہوتی ہے میں اس کے تابع ہوں ظالم جو نبی تابع کے اس کو تعبج میں بیچا جائے نالی میں گرایا جائے تو وہ گستاخ نہیں ہے یہ گساخ ہیں تو اس لیے بھائی یہ بات حکمت کی باتیں ہیں حکمت کی باتیں آپ مطلب یہاں سے سمجھ نہیں ہیں تو جذبہ اور موم اینڈ مدد ان کی کرنی ہے بھائی تو اس نے ایک کام کر لیا تو ان کی حوصلہ افزائی ہو لیکن ان کو ہم نے سمجھانا ہے بھائی بات اصل یہ ہے جس کی طرف تم نے آنا جذبے میں کام ہو گیا حکمت نہیں حکمت یہ ہے کہ سب گستا ختم ہو جائے تو سب کیسے ختم ہوں گے کہ یہودی کی تعلیم ختم ہو جائے یہ کا قانون ختم ہو جائے یہود کی تہذیب ختم ہو جا. پھر یہ گسا ختم ہو جائیں گے جب شریعت قانون نبی پار کا ہوگا تو گستاخی کیسے کرو گے تو جب قانون تو ہی کافروں کا ہے تو گستاخی گستافی ہے پھر آپ گستاخ کو ہو ایک کو قتل کر دیا وہ تم کو کر دیں گے بات یہی بات ہے تو کروڑوں اربوں میں ایک قتل ہو گیا گستاخ تو آپ خوش ہو گئے یار میں نے گستاخی قتل کر دیا بات وہی ہے کہ ایک منظاہر سے ایک ٹولہ توڑ کر پہنچیا باقی کھا رہے ہیں جو بندہ کہتا ہے صاف کہ جو جتنی بھی ظاہر ہے اس کو ختم کرو صاف کو نکالو وہ ہے عامل بند اور جو ٹولہ توڑ کر دیتا ہے یہ ظاہر کو ختم کرو یہ آدمی کو مارنے والی ہے یہ حکمت نہیں ہے یہ ان کا جذبہ ہے عقل علم اس کے پاس نہیں ہے اقلی علم اس کے پاس ہوتا ہے عالم ب ربی بات نے اس سے کسی مظاہد کو وارث نہیں فرمایا حیز پاک میں صرف عالم ب عمل وارش ہے نبی کا اور کوئی وارش حدیث دکھا دو تو, تو, تو جو نبی پاک جو بارش بنا رہے ہیں کام وہی جا کرتا ہے جو نبی پاک وارش بنا رہے تو وارث آپ کے اس کو بنایا عالم بعم دین کی پوری مخالفت کرنے والے تمام گستاخوں کو بتانے والے تمام گستاخیاں بتانے والے یہ سرکشیز ہے یہ اور کسی دنیا میں ہے تو ان سے نگاہ آپ جذبہ آیا یہاں حکمت جذبہ ہے لیکن حکمت کے تحت جذبہ محصہ سلام کو تھا لیکن اللہ تعالی نے فرمایا آپ چلے جاؤ متین یہاں نہ کے وہ جا رہے ہیں مطین قتل کرنے کے لیے جا رہے جہاں وہاں رہے تو فرون کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنا ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں نا وہاں بھی جا کر فرون کو قتل کیا اپنے آپ کو بچا لیا فرعن قتل ہو گیا فراون ڈھوک دیا ان کی کو ڈھوک گئی سڑک کام جو حکمت کے ساتھ علم کے ساتھ جو کام الفکر کے ساتھ جو کشتی بزرگوں کی چکر آ رہی ہے نا ٹھیک یہ کام ہے دین یا کسی بندے میں جذبہ آ جائے وہ ایسا کام کر جائے تو آپ کہیں کہ سارا دین بھی اس پہ دین اور بات ہے دین میں کام شاید اللہ تعالیٰ اس کام کی وجہ سے ان کی بخش کر دے دین میں داخل کر دے دین سمجھا دے کیا پتا ہو اس لیے یہاں آیا ہے وہ لینے آیا یہاں نہیں آیا یہاں تو ساری دنیا لیتی ہے یہ نہیں یہاں دینے ہیں وہ یہاں کچھ لینے ہیں وہ جو کام کیا ان کی برکت سے شاید اللہ پاکرم کر دے تو ان کیجیے اصل بات یہ ہے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ تم تو نہیں بات جو ہے ساری بھر ہے بات ساری ہر چیز یہاں پڑے فیٹری والے نہ مارو بھی ماں ناروی ما کے اللہ کر دی میں سارے گستار ہیں جی سارے کانگ دو کھان کانگ باقی باقی ادب ادو تبلے ہو گئے اس واسطے آ ہے باقی جا کے ادابے گلو گلا سارے گستا سارے جج وکیل بنتی مارنا گرم تھا مارنا پوری کو جو سارے کیوں پڑھنے یا خدا کے گستاخ رسول گستاخلے با بادشاہ اسلام دی دی اسلام اسلام سارے وڈی جور جو بس ہاں ایک آدمی ماسٹر کا بیٹا تھا میں نے کہا جو بھی برائی ہے ماسٹر سے آئی نے کہا وہ غلطی ہو میرے باپ ماسٹر کی میں نے کہا نہیں بھی ماسٹر کیا کہتا نہیں اچھا میں نے کہا بھی دکھاؤ قید یاد کو کس نے پڑھایا کہ ماسٹر میں ڈلنے کے بچے بات تو وہی آئی اصل مجرم جو ہے وہ ماسٹر ہے یہ ہے بوجا چوہا بوجا چوہا جو ہوتا ہے نا بوجا چوہا زمین میں رہتا ہے یہ ہزاریں ہزار مارتا ہے رات دیر میں پیشن پڑتا ہے کماتا رہتا ہے نا یہ بوٹی کی جڑ کاٹتا ہے جڑ کاٹ گئی سال بوٹی آتا ختم ہو گئی تو جو ماسٹر ہے ہمارے اب قرآن پڑھتے ہیں کان مائک سے جیسے مائک مائیک اور سپیکر کی تار کاٹ جائے تو سپیکر نہیں بولتا مائک بھی آپ کی بات نہیں لیتا ایسے کان اور دل اب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مسلمان کے دل میں نہیں کرتا تو ماسٹر بوجھے نے تار کاٹ دی جاتی بھی نہیں تو असल گستاخ تو ماسٹر ہے اصل گستاخ کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جیسے نے سارے گستا اختیار کیے جج وکیل فوج جنرل کرنل سارے گستاخ تیار کیے سیرسوار کے مرید بنائے انگریزوں کی کاپی کی اب دیکھو جو سرسوار کا سگرد ہے وہ انگریز کی کافی ہے جو سرسوار کا سگرد ہے وہ کیا ہے انگریز کی ایک ہوتی ہے ماسٹر کے سر ایک ہوتی ہے کاپی ماسٹر کیا ہے جو پہلی کیسٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ماسٹر اب اس میں سور جہاں گائے تو اس کی ماسٹر ہوگی متاؤ ملنگ اس کا ماسٹر ہوگا ایسا ہے کہ نہیں اور جو سے کاپی کرے گا وہ اس کی کاپی ہوگی اب سیرسوار جو ہے وہ انگریز کا ماسٹر ہے باقی سب کاپی ہیں تو کاپی تو سیرسوار سے کرتے ہیں سارے تو بڑا گستاخ تو وہی ہے نا جس نے سارے گستاخ بنائے اب جج کو دیکھو سیرسوار نے بنایا اگر سیرسوار نہ پڑھاتا تو جج کیسے بنتا تو بنانے والا چھوٹا گستاخ ہے بنانے والا بننے والا بڑا ہو گیا ہے بنانے والا چھوٹا ہے اس لیے بنیاد کو پکڑو آخر کہتا ہے یہ بنیاد پرست کا ہے تو ہم بنیاد پرست بنیں نا بنیادی بات کریں اور انتہائی بات کریں موومنٹ یہ بنیادی بات تو نہیں سکول میں بنتے ہیں سارے گستاخ تو سکول تعلیم ہے سارے ترقی ہے اور یہ گستاخ ہے یہ عجیب بات ہے یہ تو ہمارے سامنے بیٹھے تو بات سامنے آئے گی آپ